<تصفيق> <تصفيق> الحمد لله وكفى <بكفا> وسلام على عباده الذين اصطفى <استفا> اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الق المعتحیات احسن وملا صبح نرب کرب العزت امّا یصفون وسلام المرسلین و الحمد للّہ رب العلومین اللّہ صلی محمد وعلى محمدما علسنا محمد وبارک وسلم آج کل کے موسٹ ماڈرن سائنٹفک دور میں ہر لکھا پڑا انسان کوالٹی کونشیس بن گیا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ ہر چیز میں میرے پاس بہترین کوالٹی ہو کپڑا ہو تو بہترین کوالٹی کا گاڑی ہو تو بہترین کوالٹی کی گھر بنے تو بہترین کوالٹی کا غرض ہر چیز میں وہ کوالٹی کانشیس بن گیا ہے بلکہ کوالٹی کے پیچھے وہ زیادہ قیمت دینے پہ آمادہ ہو جاتا ہے مگر کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا جوتے سو روپے کے بھی ملتے ہیں جوتے تین سو روپئے کے بھی ملتے ہیں مگر وہ تین سو روپئے دے کر مہنگے اچھی کوالٹی کے جوتے خریدتا ہے کیونکہ کسٹمر کوالٹی کا بہت خیال رکھتا ہے اس لیے پھر آج کل جو انڈسٹری کے مالک ہیں انہوں نے ایک ڈیپارٹمنٹ بنا لیا جس کا نام ہے کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ مالک اپنے مینیجر سے کہتا ہے کہ میں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا اگر کوالٹی میں کچھ کمی ہوئی تو میرے کسٹمر ٹوٹ جائیں گے مجھے کوالٹی چاہیے تو ہر بندہ کوالٹی چاہتا ہے اب ذرا غور کرنے کی بات ہے ہم نے اگر چند ٹکے کے بدلے کوئی چیز خریدنی ہے ہم کوالٹی مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت جس نے انسانوں کو اپنی جنت عطا فرمانی ہے وہ بھی جنت کے بندے بدلے اپنے بندوں سے کوالٹی یا اعمال کی مانگتے ہیں ارشاد فرمایا خلقل موت اول حیاتل وقم احسن و اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا یہ جانچنے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے ایک ہے چیز کی كوانٹٹی زیادہ ہو اور ایک ہے چیز کی کوالٹی بہتر ہو تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے صرف کوانٹٹی ہی نہیں بلکہ اس کی کوالٹی بھی بہتر ہونی چاہیے یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم نے نماز ہی پڑھنی ہے بلکہ نماز کی کوالٹی کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اچھی ہے یا نہیں اس لیے عجیب مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کے دل میں دنیا کے خیالات رہتے ہیں نماز سے فارغ ہوتے ہیں ان کی نماز پھٹے کپڑے کی طرح ان کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے چونکہ نماز کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں فرماتے تو ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ بہترین کوالٹی کا ہو تاکہ اللہ رب العزت کو وہ عمل پسند آ جائے سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ چند چیزوں کی زینت چند چیزوں میں ہے یعنی اگر ہم چند چیزوں کو اپنا لیں تو اس سے ان اعمال کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی فرمایا کرتے تھے کہ نعمت کی زینت اس کا شکر ادا کرنے میں ہے آج انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے تو اللہ رب العزت کی بے انتہا نعمتیں ہمارے اوپر موجود ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں انسان نعمتیں تو لیتا لینا پسند کرتا ہے لیکن اس کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے اس لیے رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وہ قلیل و منعباد اور میرے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں اکثر لوگ نا ہیں بے قدرے ہیں نعمت کی قدردانی نہیں کرتے رب کریم کو قرآن مجید میں فرمانا پڑا وما ماں قدر اللّہ حق قدری انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی تو انسان فطری طور پہ نا قدر ہے نہ شکر ہے ہمیں اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی پڑے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی کریں کتنی عجیب بات ہے ایک آدمی آپ کو پیپسی کی بوتل پیش کر دیتا ہے آپ اس کو تھیں یو کہتے ہیں لیکن جس پروردگار نے صحت جیسی نعمت عطا فرمائی دسترخوان کے اوپر اتنے بہترین کھانے کھلائے اور آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا آپ کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ رب العزت کا تو شکریہ ادا نہ کیا وہ بھول گئے ہم تو ہم نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں انسان کی یہ فطرت ہے اچھائی اپنی طرف منسوخ کرتا ہے چنانچہ ایک نوجوان نوکری کے لیے انٹرویو پہ جاتا ہے اب وہاں پر اس کو اگر نوکری کی آفر ہو گئی تو جب گھر آتا ہے تو ماں باپ پوچھتے ہیں بتاؤ کیا بنا وہ کہتا ہے کہ جی میں وہاں گیا اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا میں نے یہ جواب دیا اس نے یہ پوچھا میں نے یہ سوچا کہ یہ کہنا چاہیے پھر اس نے یہ کہا تو میں نے یہ کہا اب آپ غور کریں اس کی بات بات میں, میں میں میں میں ہوگی میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا اور مجھے جاب مل گئی یہی آدمی اگر انٹرویو کے لیے گیا اور ویلفر جاب نہیں ملی اب یہ گھر آیا ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ کیا ہوا کہے گا بس انٹرویو ہوا تھا لیکن اس نے مجھے جاب آفر نہیں کی ماں باپ پوچھیں گے کیا وجہ کہے گا اللہ کی مرضی بھئی جب جواب ملی تھی تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی نا اس وقت خدا کیوں نے یاد آیا اس وقت نفس اپنی طرف انتصاب کرتا ہے میں نے یہ کہا میں نے یہ جواب دیا میرا یہ کام میرا یہ کام تو جب ہمیں خوشیاں ملتی ہیں تو نفس میں میں سمجھاتا ہے حالانکہ اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کے نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے ہمیں اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اگر وہ نہ دیتا تو ہم تو دنیا میں کسی کام کے قابل نہ ہوتے ذرا غور کیجئے اگر اللہ تعالی ہمیں صحت نہ دیتا ہم بیمار ہوتے کپڑے نہ دیتا ہم ننگے ہوتے ہمیں غذا نہ دیتا ہم بھوکے پیاسے ہوتے اگر اللہ تعالی علم نہ دیتا ہم جاہل ہوتے اگر اللہ تعالی مال نہ دیتا ہم بھکاری ہوتے اگر اللہ تعالی ہمیں صحت نہ دیتا ہم بیمار ہوتے بینائی نہ دیتا ہم اندھے ہوتے سماعت نہ دیتا ہم بہرے ہوتے گویائی نہ دیتا ہم گنگے ہوتے آج اللہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے عزت نہ دیتے تو ہم زلیل ہوتے آج ہم اگر دنیا میں عزتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سب مالک کا کرم اور اس کا احسان ہی تو ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں اتنا شکر ادا کریں کہ اگر ہم ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑے رہیں تو سچی بات ہے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن ان تد اللَّهِ لَا تو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تم ان کو گن بھی نہیں سکتے کئی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ جن کو ہم دھیان ہی نہیں دیتے کہ یہ بھی نعمتیں ہیں ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ہیں بیرون ملک میں وہ ایک مرتبہ ہمارے ہاں مہمان آئے ہم نے انہیں کھانا کھلایا اور پھر ان کو بستر پر بٹھا دیا اور کہا کہ جی اب آپ آرام کریں فجر میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی وہ بستر کے اوپر بیٹھ کے دیوار کے ساتھ اوٹ لگا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگ جی کہ اچھا ٹھیک ہے فجر میں ملاقات ہوگی جب صبح ان کے پاس ملنے کے لیے گئے کہ بھائی فجر کی جماعت کے لیے مسجد چلتے ہیں تو دیکھا کہ وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے سوال کیا آپ سو گئے تھے اور جلدی اٹھ گئے یا آپ اسی طرح ہی بیٹھے رہے وہ کہنے لگا جی میں اسی طرح ہی بیٹھا رہا میں نے پوچھا خیریت سردی کی لمبی رات تھی بستر تھا رضائی تھی آپ سوئے لیٹ کے سوئے کیوں نہیں وہ کہنے لگے کہ حضرت میں بیمار ہوں اور اس بیماری کی وجہ سے میں لیٹ کے سو نہیں سکتا پوچھا کیا بیماری ہے کہنے لگا کہ یہ جو ہمارے کھانے کا پائپ ہے نا جو غذا اندر پیٹ میں جاتی ہے اس کے اندر ایک والو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نان ریٹرن والو چنانچہ ہم کھانا جب کھاتے ہیں تو کھانا اندر تو چلا جاتا ہے فوراً پھر باہر نہیں نکلتا اس لیے کھانا کھانے کے فوراً بعد اگر کوئی بندہ سر کے بل الٹا کھڑا ہو جائے تو یہ نہیں کہ اس کے منہ سے کھانا سارا باہر نکل جائے گا وہ والو اس کھانے کو روک لیتا ہے کہنے لگا کہ میرا جو نان ریٹرن والو ہے وہ لیک ہو گیا ہے اب میں جب لیٹ کے سوتا ہوں تو میدے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ منہ سے باہر آ جاتا ہے لہذا پچھلے اتنے سالوں سے میں لیٹ کے سونے کی نعمت سے محروم ہوں بس بیٹھ کے رات گزار لیتا ہوں اس کے کہنے کے بعد ہمیں احساس ہوا یا اللہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا یہ لیٹ کے سونا بھی تیری کتنی بڑی نعمت ہے پھر ہم نے اس پر پڑھنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے جاندار ایسے ہیں جو لیٹ کے سوتے ہی نہیں بیٹھ ہی کے اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں مثلاً گائے بھینس لیٹ کے نہیں سوتی بیٹھ کے نیند پوری کرتی ہے کئی اور جاندار ہیں وہ بھی اسی طرح زراف کے بارے میں پڑھا کے وہ کھڑا کھڑا نیند پوری کر لیتا ہے ایک درخت کے اوپر اپنی گردن کا بوجھ رکھ دیتا ہے اور درخت کے قریب کھڑے ہو کر وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہی اس کی نیند ہے یعنی لیٹ کے سوتا ہی نہیں ہے تو بہت سارے جاندار جو لیٹ کے سوتے ہی نہیں ہیں پھر ہمیں احساس ہوا یا اللہ سردیوں کی راتوں میں لحاظ لے کر مزے سے لیٹ کے لیے سو جانا آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہم نے کبھی اس نعمت کا شکر ہی نہیں ادا کیا تھا انسان نعمتیں تو لینا چاہتا ہے مگر نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے تھوڑے میرے شکر گزار ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے چنانچہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرماتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے الشکر و قید الموجود وسید المفقود کہ جو بندہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ جو موجود نعمتیں ہیں ان کو قید کرنے والی بات ہے اور جو موجود نہیں ان کو شکار کرنے والی بات ہے وہ شکار ہو جاتی ہیں اللہ وہ نعمتیں بھی عطا فرما دیتا ہے چنانچہ ضرور فرماتے ہیں ملم یشکرنعمہ فقت فقط رضا لوالحہ جس بندے نے اپنی نعمت کا شکر ادا نہ کیا اس نے نعمت کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا اللہ مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے آپ اس کو مجھ سے واپس لے لیں ملّ یشکرنعمہ فقت تہ ارر لوالحہ ومن شکر ہا فقت کئی رقالحہ اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا اس نے نعمت کو لگام ڈال کے نکیل ڈال کے اپنے پاس قید کر لیا تو ہم جس نعمت کا شکر ادا کریں گے وہ نعمت بھی رہے گی اللہ اور بھی نعمتیں عطا فرما دیں گے قرآن مجید میں فرمایا ل ان شکر تم ل اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ تمہیں عطا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور بڑھا دیتا ہے ان بندوں پر جو نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں نعمتوں کو اپنے پاس باقی رکھنے کا بہترین طریقہ ان کا شکر ادا کیجئے دیکھیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں صحت مند جسم اللہ کی نعمت ہے گھر میں نیک خوبصورت بیوی اللہ کی نعمت ہے رہائش کے لیے گھر کا مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے اولاد کا نصیب ہو جانا اللہ کی نعمت ہے سواری کا مل جانا اللہ کی نعمت ہے یہ سب نعمتیں ہیں مگر ہم ان میں سے کتنا کا شکر ادا کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی بنی اسرائیل کو فرماتے ہیں وجا الکم امبیاء الجاءم ملوکا کہ اللہ تعالی نے تمہارے اندر امبیا بھی بنائے اور بادشاہ بھی بنائے تو ملوکا کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس چار چیزیں ہوں وہ بادشاہ ہوتا ہے رہنے کے لیے گھر ہو اور خدمت کے لیے بیوی بی ہو اور سواری ہو اور خادم ہو یہ چار چیزیں جس بندے کے پاس ہوں وہ بندہ بادشاہ کہلاتا ہے ہم اگر غور کریں تو آج کے دور میں تو ہم میں سے ہر بندہ بادشاہوں والی زندگی گزار رہا ہے یہ چاروں نعمتیں ہمارے پاس اللہ نے بیوی بی بھی دی گھر بھی دیا گاڑی بھی دی خادم بھی دیے تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اتنا شکر ادا کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تب ان ہمیں چاہیے کہ ہر ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گھر پر نظر کریں تو الحمد پڑھیں بیوی بی بچوں پہ نظر پڑے تو الحمد پڑھیں کہ اللہ نے اللہ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا کہ یہ نعمتیں عطا فرما دی جو بندہ اپنی زبان سے الحمد کہہ لیتا ہے وہ گویا نعمت کا شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے تو زبان سے شکر ادا کرنا گویا الحمد کہنا اور جسم سے اللہ کی اطاعت کرنا یہ عملی طور پہ شکر ادا کرنا ہے کیونکہ جب انسان اپنے محسن کو دیکھتا ہے تو اس کی حکم کی نفرمانی کرتے ہوئے وہ ججک محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں ہم ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی نفرمانی کرتے ہوئے شرمائیں کہ اللہ ہمیں تو آپ کی نفرمانی کرتے ہوئے شرم آتی ہے ہم آپ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے یہ جسمانی طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو ہم زبانی بھی شکر ادا کریں جسمانی بھی شکر ادا کریں حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام اسلام نے ایک مرتبہ کہا یا اللہ آپ کی نعمتیں اتنی ہیں میرے اوپر کہ میں اتنا شکر ادا کروں کم ہے میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا اللہ رب العزت نے وہی نادر فرمائی اے میرے پیارے موسیٰ اسلام اب آپ نے میرا شکر ادا کیا جب آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اتنی میری نعمتیں آپ کے اوپر ہیں کہ آپ شکر ادا کر ہی نہیں سکتے اب آپ نے میرے شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا تو ہمارا دل اس بات کو تسلیم کرے کہ یا اللہ ہم آپ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک آپ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں ہم تو شکردا کر ہی نہیں سکتے اور اللہ کے سامنے ہم آج بھی اختیار کریں اور جو ہمارے پاس ہے اس کو اللہ کی طرح منسوب کریں یہ اللہ نے دیا اللہ نے ہم پر رحمت فرما دی اللہ نے ہم پر کرم فرما دیا ایک بات ذہن میں رکھیے گا جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے جو انسان نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پھر بے قدروں سے نعمت واپس لے لیا کرتے ہیں پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ اوہو مجھ سے تو نعمت چلی گئی بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ مٹی بن جاتی ہے بھائی اللہ نے جب نعمتوں کے دروازے کھولے تھے تو ہمیں چاہیے تھا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے دین میں آگے بڑھتے دین پہ خرچ کرتے انسانوں کی مدد کرتے مگر ہم نے تو یہ کام نہ کیے ہم تو عیاشی میں پڑ گئے تو اللہ نے وہ نعمتیں پھر ہم سے واپس لے دیں تو نعمتوں کی قدردانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کریں بہت سارے لوگوں کو قدر اس وقت آتی ہے جب نعمت ان سے چلی جاتی ہے اس لیے آپ غور کریں میاں بیوی آپس میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں بیوی سے بات کرو تو خاوند کے سو سو شکوے خاوند سے بات کرو تو بیوی کے سو سو شکوے لیکن اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے خاوند فوت ہو جائے تو بیوی رو رہی ہوتی ہے بھئی رو کیوں رہی ہیں آپ کو تو اس سے سو شکوے تھے اور جی جیسا بھی تھا میرے بچوں کا باپ تھا مجھے اس نے سایہ دیا تھا نام دیا تھا گھر دیا تھا میں عزت کی زندگی گزار رہی تھی اب جب فوت ہو گیا اب اس کی قدر آئی دل میں بیوی بی فوت ہو گئی خامد رو رہا ہے بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں آپ تو اس کے سو شکوے کرتے تھے اور جو بھی تھی جی میرے بچوں کی ماں تھی اس نے گھر سنبھالا ہوا تھا مجھے گھر کی فکر نہیں تھی اب تو میرا گھر بالکل خالی ہو گیا اب میں سوچ رہا ہوں بچوں کا کیا بنے گا بھائی مرنے کے بعد کسی کی قدردانی کا کیا فائدہ مزہ تو یہ ہے کہ زندگی میں ہم اس کی قدر کریں چنانچہ انگریزی کا ایک مضمون یاجز پڑھ رہا تھا تو لکھنے والے نے لکھا کہ انگریزوں میں عادت ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے جنازے پر بہت سارے پھول لا کے اس کو پیش کرتے ہیں منوں اور ٹنوں کے حساب سے اس کو پھول دیتے ہیں تو مضمون لکھنے والے نے لکھا کہ کسی کو پھول دینے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار نہ کریں زندگی میں اس کو پھول دیں تو اس کو بھی خوشی ہوگی اور دینے والے کو بھی خوشی ہوگی وائی ڈو وی ویٹ ڈائی ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کسی بندے کے مرنے کا کہ ہم اس وقت اس کو پھول دیں گے زندگی میں دو تاکہ اس کو بھی خوشی ہو اور ہمیں بھی خوشی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم نعمت کی قدر اس وقت کریں جب نعمت ہمارے پاس موجود ہے تو نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے اور دوسری بات کہ بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی خوشی کے حال میں آزماتے ہیں اور کبھی غم دے کر آزماتے ہیں پریشانی دے کر آزماتے ہیں یہ بھی آزمائش ہے وہ بھی آزمائش ہے مگر جب مصیبت دے کر آزماتے ہیں تو بہت سارے لوگ صبری کا اظہار کرتے ہیں نا شکری کی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں تو صبر کے ساتھ اس وقت رہنا اللہ کو زیادہ پسند ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں ان سے محبت فرماتے ہیں ان اللہ معابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے مگر انسان ہے یہ صبری کا اظہار جلدی کر دیتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ صبری بے صبر نہیں ہونا چاہیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بے صبری سے مصیبت ٹلتی نہیں ہے مصیبت کے اوپر جو اجر ملنا تھا وہ اجر ضائع ہو جاتا ہے اس لیے بے صبری کا کوئی فائدہ نہیں اگر مصیبت آ جائے ہمیں صبر سے اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جب اتنی نعمتیں دی ہیں تو اگر اس کی طرف سے کبھی کوئی مصیبت کا بھی حال آ گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کے ساتھ رہیں چنانچے جو بندہ صبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں اور زیادہ عطا فرما دیتے ہیں اور یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ کئی مرتبہ ہمارے عملوں کی سزا کے طور پر ہوتی ہیں اصابکم من مصیبت فبما ماں قصبت ایدی تمہیں جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے انسان غفلت کرتا ہے اور اللہ کے در سے دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے در کے قریب کرنے کے لیے اس پر کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں وہ پریشانی بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے چنانچہ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں حضرت یہ پریشانی آ گئی بتائیں کیا کریں اب اس وقت ان کو کہیں نا کہ آپ توجہ اٹھ کے پڑھیں تو جو پانچ نمازیں فرض ادا نہیں کرتا وہ توجد پڑھنے پہ بھی تیار ہو جائے گا اس کو کہیں ہر نماز کے بعد یہ تصویر پڑھیں تو تصویر پڑھنے پہ آمادہ ہو جائے گا اس کا مطلب یہ کہ اس مصیبت نے اس کو اللہ کے قریب کر دیا تو کئی برتم مصیبتیں انسان کی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ مصیبت ہماری کسی دعا کا نتیجہ ہو اب آپ حیران ہوں گے کہ جی ہم مصیبت تو اللہ سے نہیں مانگتے بھئی ہم مصیبت تو اللہ سے نہیں مانگتے مگر کئی مرتبہ ایسی نعمتیں مانگتے ہیں کہ جن کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان پر کوئی حالات بھیج دیتے ہیں مثلا ہم نے یہ دعا مانگی اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوضِ کوثر کا جام عطا فرمانا ان کی شفاعت عطا فرمانا اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمانا اب اللہ نے یہ دعا قبول کر لی مگر ہمارے عمل تو اس قابل ہیں نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں کوئی بیماری کوئی پریشانی بہانہ بنا کے بھیج دیتے ہیں اگر اس بیماری پریشانی پر بندہ صبر کر لیتا ہے اس عمل کو اللہ وجہ بنا کر اس بندے کو وہ نیمت فرما دیتے ہیں تو اس لیے ہر پریشانی کے آنے پہ بے صبری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کئی دفعہ یہ پریشانی ہمیں اونچا اڑانے کے لیے آتی ہے تن دیے باد مخالف تنا گھبرا اے اوقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے ہمارے علاقائی زبان میں کہتے ہیں سکھ دکھا تو دیوا وار دکھا آن ملاں یار کہ میں ان سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا مشایخ نے لکھا ہے کہ خوشی کے عالم میں انسان اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا دکھ اور غم کے حالت میں ہوتا ہے اس لیے فرمایا انا ان من القلوب مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے دلوں کے اندر ڈھونڈو جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خاص نظر اس بندے کے اوپر ہوتی ہے تو جن لوگوں پر پریشانی آتی ہے وہ لوگ اگر اس وقت اللہ سے دعائیں مانگے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں ہم اپنے گھروں میں بھی اس کا تماشا دیکھتے ہیں کسی بچے کو چوٹ لگے پریشان ہو ہم اس پر زیادہ مہربان ہوتے ہیں اگر اس وقت وہ کہے نا کہ امی مجھے فلاں چیز چاہیے ہم فورن لے کے دے دیتے ہیں بچے کو چوٹ لگی تکلیف میں ہے اس نے کہا مجھے چاہیے تو ہم فورن لے کے دے دیتے ہیں اسی طرح جب بندے پر مصیبت آتی ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے چنانچہ اگر بندہ اللہ سے دعائیں مانگے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں تو نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے اور بلا کی زینت صبر کرنے میں آئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عن ایک فکرہ بہت کثرت سے استعمال کرتے تھے ایک دوسرے کے سامنے بولا کرتے تھے فرماتے تھے استقبال المصائب بالتجمل کہ ہمیں مصیبتوں کا استقبال بڑے اچھے انداز سے کرنا چاہیے وہ مواجحت العمب بتسل اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے ان کو بڑی عاجزی سے ریسیو کرنا چاہیے تو جب نعمتیں ملیں تو عاجزی سے اس کا استقبال کریں اور جب مصیبت آئے تو ہم بڑے اچھے انداز سے استقبال کریں اللہ کا شکر ادا کریں اے اللہ آپ نے ہم پر اتنی نعمتیں عطا فرمائیں اگر یہ مشکل کے حالات آگئے تو انشاءاللہ اللہ اللہ اس کو بھی ہم سے دور فرما دیں گے مصیبت اللہ سے مانگے نہیں ہم مصیبت جھیلنے کے قابل نہیں ہے امتحان کے قابل نہیں ہیں لیکن اگر آ جائے تو اب اس پر بے صبری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے ویسے ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں تو ہماری زندگی میں خوشیاں بہت زیادہ اور غم بہت تھوڑے صحت بہت زیادہ بیماری بہت تھوڑی پیٹ بھرنے کا وقت بہت زیادہ فاقے کے وقت بہت تھوڑے تو ہماری زندگی میں نعمتیں بہت زیادہ ہیں بنسبت مصیبتوں کے اس پر کسی شاعر نے کہا لطف سجندم بدم کہ سجن گاہ گاہ کہ محبوب کا لطف اور کرم تو ہر وقت ہے اور اس کا غصہ کبھی کبھی لطف سجندم بدم کہ سجن گاہ گا ای بی سجن واہ وا او بی سجن واہ وا اے محبوب میں ایسے بھی آپ سے راضی اے محبوب میں ایسے بھی آپ سے راضی آپ مجھے جس حال میں رکھیں اے میرے مالک میں ہر حال میں آپ سے راضی ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر صبر کریں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجرت عطا فرماتے ہیں ان نما یوفرون اجرہم بغیر حساب اللہ ان کو بے حساب اجرت عطا فرماتے ہیں پھر تیسری بات فرمایا کرتے تھے کہ محسن کی زینت احسان کو نہ جتلانے میں ہے انسان اگر کسی پر کوئی احسان کرے تو نف چاہتا ہے کہ یہ میری تعریف کرے لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے تعریف نہیں چاہتے بلکہ اس کا اجر اللہ سے مانگتے ہیں احسان کریں تو ایسے کریں کہ نیکی کر کے اس کو دریا میں ڈال دیں بھول ہی جائیں اس کے بدلے اس سے کچھ نہ مانگیں اگر آپ نے بدلے کچھ مانگا اور وہ اس نے دو چار الفاظ تعریف کے کہہ دیے تو آپ کو اجر اسی دنیا میں مل گیا آخرت میں اس کا اجر نہیں ملے گا تو محسن کو چاہیے کہ اس طرح نیکی کرے کہ دوسرے بندے سے تعریف کا طلبگار نہ رہے چنانچہ حضرات صاحب کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے تھے اور دوسرے سے تعریف کے طلب نہیں ہوا کرتے تھے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دیکھتے تھے کہ ہمارا یہ بھائی ضرورت مند ہے حاجت مند ہے تو ایک بوری کے اندر کھانے پینے کی جو چیزیں ضرورت کی ہوتی تھیں وہ ڈال کے رات کے وقت اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرتے تھے اور ساتھ چٹ لکھ دیتے تھے کہ یہ آپ کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے کس نے بھیجا یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یعنی اس طرح سے ہدیہ دیتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دینے والا کون ہے کیونکہ وہ اجر اللہ سے مانگتے تھے بندے سے نہیں چاہتے تھے ہم بھی اجر اللہ سے مانگیں بندوں سے اجر کے طلبگار نہ رہیں امام زین اللہ بدین رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کے کندھے کے اوپر ایک کالا نشان تھا اس نے گھر والوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں ہے ظاہرہ ان کا جسم بہت سفید رنگ تھا نرم و نازک بدن تھا اب نرم و نازک بدن کے اوپر اتنا کالا نشان حیران کون تھا تو پتہ نہ چلا کسی کو کہ کیا وجہ ہے ایک ہفتہ جب ان کے دفن کو گزر گیا تو جو قریب قریب میں ہینڈی کیپ لوگ تھے یا بیوہ عورتیں تھیں یا بوڑھے تھے ان کے گھروں سے آواز آئی وہ کہاں گیا جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں میں پانی پہنچایا کرتا تھا تب پتہ چلا کہ وہ رات کے اندھیرے میں پانی کی مشک اپنے کندھے پر بھر کر ان ضرورت مند لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچایا کرتے تھے مگر اتنے خاموشی سے یہ عمل کرتے تھے کہ کسی کو زندگی میں پتہ ہی نہیں چلنے دیا ہم بھی نیکی کا کام اس طرح سے کریں کہ ہمارے دائیں ہاتھ سے اگر نیکی کا کام کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے کیا کیا ہے چھپا کے کریں خاموشی سے کریں تاکہ اللہ تعالی سے ہم اس کے اجر کے حقدار بنیں تو محسن کی زینت احسان کو نہ جتلانے میں ہے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام یادب و یف اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے اللہ نے ان کو ظاہری طور پہ بھی خوب مال عطا فرمایا تھا چنانچہ جب وہ سفر کرتے تھے کوفہ کا تو راستے میں ایک شہر میں قیام کرتے تھے اس ہوٹل میں ایک نوجوان تھا جو ان کی خدمت کرتا تھا اور اس خدمت کی وجہ سے ابن مبارک کو وہ نوجوان پسند تھا اچھا لگتا تھا ایک دفعہ جب وہاں آئے تو وہ نوجوان نہیں تھا لوگوں سے پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے انہوں نے کہا جی کہ اس نوجوان کے ساتھ ایک مشکل پیش آ گئی اس نے کسی سے ادھار پیسے لیے تھے اور ان کو ایک ڈیتھ ڈیٹ دی تھی کہ میں فلاں دن تک لوٹا دوں گا مگر وہ پیسے واپس نہ کر سکا تو جو قرض دینے والے تھے انہوں نے پولیس کو رپورٹ کر دیا تو پولیس نے اس کو جیل میں بند کر دیا اب وہ تب نکل سکتا ہے کہ جب وہ قرضے کو ادا کرے گا عبدالمبارک رحمتہ اللہ علیہ پولیس والے کے پاس گئے جو کوتوال تھا کہ بھائی آپ نے اس نوجوان کو کیوں قید کیا اس نے کہا جی کہ جن کا قرضہ اس نے دینا ہے اگر وہ قرضہ ادا کرے گا تو جیل سے چھوٹے گا ورنہ نہیں ہم اس کو چھوڑیں گے عبداللہ مبارک رحمت نے فرمایا اچھا یہ تو نہیں دے سکتا اگر اس کی طرف سے کوئی اور ادا کرے تو پولیس چیف نے کہا کہ ہمیں اس سے غرض نہیں کون دے مقصد تو یہ ہے کہ جس نے قرض دیا اس کو پیسے ملنے چاہیے اگر پیسے مل گئے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے عبداللہ مبارک رحمۃ نے فرمایا کہ اچھا اس کے قرضہ میں ادا کر دیتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو یہ نہیں بتانا کہ قرضہ دیا کس نے پولیس والے نے کہا کہ ہمیں اس سے کیا غرض ہے چنانچہ عبداللہ مبارک رحمۃ نے اس کا قرضہ ادا کر دیا اور وہاں سے چلے گئے اگلے دن اس نے نوجوان کو آزاد کر دیا اب وہ نوجوان بڑا خوش کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا قرضہ ادا کر دیا اور میں چھوٹ گیا جیل سے چنانچہ اگلی دفعہ جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گئے اس نے بڑے خوشی خوشی واقعہ سنایا حضرت مجھے مصیبت پیش آ گئی تھی جیل میں بند کر دیا گیا تھا کسی اللہ کے بندے نے میرا قرضہ ادا کر دیا جس کی وجہ سے میں جیل سے چھوٹ گیا وہ عبداللہ ابن مبارک کو واقعہ سنا رہا تھا اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ابن مبارک ہی نے وہ قرضہ ادا کیا تھا چنانچہ عبد مبارک ساری زندگی اس سے واقعہ سنتے رہے اور آپ نے اس کو یہ نہ بتایا کہ قرضہ تو میں نے ادا کیا تھا جب ابن مبارک کی وفات ہوئی تو پھر پولیس چیف نے راز آؤٹ کیا کہ وہ تو عبداللہ مبارک نے تمہارا قرضہ دیا تھا پھر نوجوان کو پتہ چلا کہ انہوں نے اتنی بار مجھ سے بات سنی اور اظہار بھی نہ کیا کہ تمہارا قرضہ تو میں نے ادا کیا ہے تو ہمارے اقابر اس طرح نیکی کا عمل کرتے تھے اور دوسرے بندے سے اس کے جواب میں تعریف کی توقع بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ جو تعریفیں ہیں نا یہ اس کی پیمنٹ ہے جو ہم نے نیکی کی اجر ہمیں دنیا میں ہی مل گیا پھر آخرت میں اس کا اجر نہیں ملتا کتابوں میں لکھا ہے کہ سعید آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پہ جب کوئی سائل آتا تھا تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتی تھی خالی نہیں جانے دیتی تھی اللہ نے ان کو بہت سخاوت رضا فرمائی تھی مگر انہوں نے محسوس کیا کہ جب میں کسی کو کوئی روٹی یا کھجوریں دیتی ہوں تو وہ اس کے بدلے مجھے دعا دیتا ہے تو سعیدہ شریک رولانا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کسی کو کوئی چیز دیتی تھیں تو دروازے کے پیچھے کان لگا کے سنتی تھیں کہ اس نے کیا کہا جو دعا فقیر ان کو دیتا تھا وہی دعا وہ فقیر کو دیتی تھی کہ دعا کے بدلے دعا دنیا میں ہو جائے اور اجر قیامت کے دن میں اللہ سے لوں گی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کریں تو اس کا بدلہ اللہ سے مانگیں بندوں سے نہ طلب کریں تو محسن کی زینت احسان کو نہ جتلانے میں آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا لاتب صدقاتکم بالمن ولازا چوتھی بات نماز کی زینت خوشو اور خضو میں ہے نماز تو انسان نے پڑھنی ہوتی ہے تو بھئی اگر پڑھنی ہے تو بہت حضوری کے ساتھ توجہ کے ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ نماز کو پڑھنا چاہیے ٹائم تو اتنا ہی لگتا ہے مگر دل کی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس پر اجر ملے گا اور اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس پر اجر کم ملے گا اس کی مثال یوں سمجھیں ایک من سونا ایک من ہوتا ہے ایک من لوہا وہ بھی ایک من ہوتا ہے اور ایک من تانبا وہ بھی ایک من ہوتا ہے اور ایک من مٹی وہ بھی ایک من وزن سب کا ایک جیسا ہوتا ہے مگر ایک من سونے کی قیمت کچھ اور ہے اور لوہے کی قیمت اور ہے تانبے کی قیمت اور ہے اور مٹی کی قیمت کچھ اور ہے چناتے نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں جن کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے ان کی نماز کے اوپر سونے کا بھاؤ لگا دیا جاتا ہے جن کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے اس پر تانبے کا ریٹ لگا دیا جاتا ہے جن کی کنسنٹریشن اور کم ہوتی ہے اس پر لوہے کا بھاؤ لگا دیتے ہیں اور کچھ ایسے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کا ان کی نماز کو مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں فرماتے ان کو ٹھوکر لگا دیتے ہیں کہ مجھے تمہاری ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے حدیث پاک میں ہے کہ نمازی کے منہ پر اس نماز کو پھٹے کپڑے کی واپس مار دیا جاتا ہے آج کل کی نمازوں کا تو یہ حال ہے کہ ان نمازی اللہ اکبر کہہ کے بس نماز پڑھنی شروع کرتا ہے اور پھر دنیا کے خیالات اس کو گھیر لیتے ہیں اور ساری نماز کے اندر بس دنیا ہی کے خیالات نوجوانوں کو عورتوں کے خیالات ستاتے ہیں اور عورتوں کو کپڑے جوتی کے خیال ستاتے ہیں بچوں کے خیال ستاتے ہیں نماز کے اندر حضوری نہیں ہوتی اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے نویل اصل نے فرمایا کہ قرب قیامت میں تم دیکھو گے مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی مگر ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہوں گے ایک مسجد میں امام صاحب نے نماز پڑھائی تو ان کو یہ شبو ہوا کہ میں نے دو رکت پہ سلام پھیرایا یا چار رکت پہ انہوں نے مقتدیوں سے پوچھا بھائی میں نے دو رکت پڑھائی ہی ہیں یا چار رکت سارے مقصدیوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو یقین سے کہتا کہ دو ہیں یا چار پڑھائیاں ہیں سب تذبزب کا شکار تھے ایک بڑے میاں آئے کہنے لگے مولانا پکی بات ہے آپ نے صرف دو رکت پڑھائی ہیں تو مولانا کو تسلی ہو گئی ان کا اچھا میں دوبارہ جماعت کروا دیتا ہوں چنانچہ دوبارہ جماعت کروائی گئی اور سب نے چار رکت ادا کی جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو مولانا اس بڑے میاں کے پاس آئے بڑے میاں آپ کا بڑا شکریہ اللہ نے آپ کو مہربانی فرمائی کہ آپ نماز کے اندر بڑی یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں آپ نے یقین سے بتایا کہ ہم نے دو رکت پڑھی ہیں چار نہیں پڑھی ورنہ تو پوری مسجد میں کوئی تھا ہی نہیں جو بتا سکتا تو بڑے میاں کہنے لگے مولانا اصل وجہ یہ ہے میرے چار بیٹے ہیں اور چار رکت نماز کی ہر رکت میں میں ایک بیٹے کے کام کاج کا حساب کرتا ہوں آج میں نے دو بچوں کا حساب کیا دو کا رہ گیا مجھے پتہ چل گیا کہ آپ نے دو رکت پڑھائی ہی ہیں چار رکت نہیں پڑھائی اب بتائیں جب ہماری نمازوں کا یہ حال ہوگا تو ان نمازوں پر ہمیں اللہ کی طرف سے پھر اجر کیا ملے گا تو نماز کی زینت خشو اور خضو میں ہے ہماری نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بعض لوگ ہوائی جہاز کا سفر کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اونگھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے نیند آ رہی ہوتی ہے پھر جہاز لینڈ کرنے کی بات ہو جاتی ہے اعلان ہو جاتا ہے تو وہ اونگتے رہتے ہیں اونگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب جہاز لینڈ کرتے ہیں نا پہیے زمین کے اوپر لگتے ہیں رن وے کے اوپر اس وقت ان کی آنکھ کھلتی ہے اوہ لینڈنگ ہو گئی ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم اللہ اکبر تحریر تقویر تحریمہ کے ساتھ پرواز شروع کر دیتے ہیں اور پھر پوری نماز میں ہمارے خیالات کی پرواز ہوتی رہتی ہے اور جب امام صاحب السلام علیکم و اللہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے اوہو لینڈنگ ہو گئی تو ہم بھی پھر سلام پھیرتے ہیں اور نماز سے باہر نکل آتے ہیں تو نماز کو ہم یکسوئی کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس پر ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے اجر مل سکے ہمارے اکابرین نماز میں بہت یکسوئی کے ساتھ اپنا وقت گزارتے تھے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز میں انسان نماز کے الفاظ کی طرف دھیان رکھے ان کے ترجمے کی طرف دھیان رکھے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اور دوسری بات اپنی نگاہوں کا کنٹرول کرے قیام میں نگاہیں سجدے کے اوپر رقو میں نگاہیں دونوں انگوٹھوں کے درمیان اور سجدے کے اندر نگاہیں جہاں سجدہ کرتے ہیں اس جگہ کے اوپر اور اطحیات میں زانو کے اوپر اگر نگاہیں نماز میں کنٹرول رہیں گی تو نماز کے اندر یکسوئی بھی رہے گی یہ آسان طریقہ ہے نماز کے اندر یکسوئی پیدا کرنے کا اور اللہ سے دعا بھی مانگیں اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری عطا فرما دیجئے ہمارے اکابرین کیسی نماز پڑھتے تھے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے کتاب میں لکھا ہے ان کے سامنے ایک مرتبہ تذکرہ ہوا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جب انہوں نے سنا تو آنکھوں میں سے آنسو آ گئے کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا کتنا مزہ آتا ہوگا نماز میں کہ وہ رو رہے ہیں کہ اگر جنت میں نماز نہ ہوئی تو جنت جانے کا پھر مزہ ہی کیا آئے گا حضرت مولانا فضرمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مشائق میں سے تھے ان کے سامنے کسی نے نماز کا تذکرہ کیا تو حضرت مولانا شرفی تھانیہ اس وقت ینگ تھے نوجوان تھے تو فرمان لگے اشرف علی میں جب سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پروردگار دگار نے میرے رخسار کا بوسا لے لیا نماز کے اندر ان کی یہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ لا لگی ہوتی تھی ایک نوجوان آیا اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے سامنے اس نے جنت کے تذکرے شروع کر دیے کہ جنت میں یوں حوریں ہوں گی اور قصور ہوں گے محلات ہوں گے اور نعمتیں ہوں گی حضرت اس کے تذکرے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے جب اس نے خوب جنت کے تذکرے کر لیے تو وہ خاموش ہوا تو حضرت نے جواب میں فرمایا بھئی اگر قیامت کے دن اللہ کی ہم پر رحمت کی نظر ہو گئی تو میں تو عرض کروں گا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مسلح کی جگہ عطا فرما دیجیے مجھے عرش کے نیچے مسلح کی جگہ عطا فرما دیجیے تاکہ میں آپ کے سامنے چند سجدے کر سکوں ان کو نماز میں یوں لطف اور مزہ آتا تھا حضرت مولانا یاحیہ رحمت اللہ علی جو عزت شیخ علیہ جو شیخیس رحمۃ اللہ کے والد تھے وہ لمبا سجدہ کرتے تھے کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں فرمانے لگے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا اب میرا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا کبھی ہمیں بھی یہ لطف نصیب ہوا کہ ہم نے سجدے میں سر رکھا ہو کہ جیسے ہم نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہمیں تو نماز میں یہ کیفیتیں حاصل نہیں ہوتی اس لیے ہمیں اپنی نماز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نماز کو یکسوئی کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں تو نماز کی زینت خوشو اور خضو میں ہے تسلی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں کوئی ہمارے پیچھے لٹھ لے کے نہیں کھڑا ہوتا کہ بھئی جلدی نماز پڑھو ہم تمہیں ایک لٹھ لگائیں گے ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے ٹائم تو لگتا ہی ہے سکون کے ساتھ پڑھیں اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ معلوم نہیں کس جگہ کا کیا ہوا سجدہ ہمارے مالک کو پسند آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہی سجدہ جو ہم کر رہے ہیں یہی اللہ کو پسند آئے اور یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے اس لیے نماز پڑھا کریں تسلی کے ساتھ نوجوانوں کو دیکھا کہ نمازوں میں نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں بھائی نوافل کو بھی ضرور پڑھا کریں اس لیے کہ کیا پتا کون سے نفل کا سجدہ اللہ کو پسند آ جائے پانچواں فرمایا کہ خوف کی زینت گناہ کو چھوڑنے میں ہے ایک بندہ کہتا ہے جی میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے بھئی اگر اللہ کا خوف ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے اگر وہ گناہ بھی ساتھ کر رہا ہے تو پھر خوف کہاں کا دل میں رہا تو خوف کی زینت گناہوں کو چھوڑ دینے میں ہے امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس پر گناہوں کی مذرتیں زیادہ کھل جائیں اور وہ گناہوں سے بچ جائے یہ بڑا عالم ہوتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا عالم وہ ہے جو زیادہ باتیں کرنا جانتا ہو زیادہ باتیں کرنے کا نام علم نہیں ہے علم کا معنی خشو دل میں ہونا اور جن کے دل میں خوشو ہوتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نفرمانی سے ڈرتے ہیں ان نما اللہ من ہل العلماء علماء ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جتنا پہچانتا ہے وہ اتنا زیادہ اس کی نافرمانی کرنے سے گھبراتا ہے ظنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے عجیب بات کہی فرمانے لگے عجب الظیفن یاسی قوی یا تعجب ہے اس کمزور پر جو ایک قوی کی نافرمانی کرتا ہے ایک نوجوان نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کہا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قوی کوئی نہیں اور انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں تعجب ہے اس انسان پر جو اتنا کمزور ہو کر اتنے قوی پروردگار کی نافرمانی کرتا ہے اس نوجوان کے دل پر اثر ہوا اور اس نے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کر لی تو واقعی ہم اتنے کمزور ہیں اور ہم اپنے پروردگار کی نافرمانی فرمانی کرتے ہیں جو اتنا قوتوں والا اور اتنا قدرت والا پروردگار ہے اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے پھر آگے فرمایا علم کی زینت طالب علم کی زینت آج زی میں ہے یعنی اگر کوئی علم کا طلبگار ہے تو اس کے اندر آج نہیں ہونی چاہیے تو یہ اس کے لیے زینت کی مانند ہے چنانچہ ہمارے مشائق نے لکھا ہے لا یت علم مستحم ولا مستقبر حضرت علی عنہ کا قول ہے کہ جو بندہ تکبر کرتا ہو یا شرمساری کا اظہار کرتا ہو وہ بندہ پھر علم حاصل نہیں کر سکتا علم حاصل کرنے کے لیے آج بھی اختیار کرنی پڑتی ہے تاکہ انسان کو علم نصیب ہو جائے علم کو اللہ نے ایک شان عطا فرمائی ہے یاد رکھنا علم کے سامنے انبیاء سر اور علم کے سامنے بادشاہ بھی سر نگو. علم کے سامنے فرشتے بھی سر نگو. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی بات کر دیے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا اس کی وجہ کیا تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم طا فرمایا تھا و علمہ آدم السماء تو علم کے سامنے فرشتے بھی سر ہو رہے ہیں اور علم کے سامنے انبیاء بھی سر وہ کیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی طرف رہنمائی فرمائی فوج دبدم من عبادنہ آت نا رحمت من اندنا و علم نام علما اللہ نے ان کو علمِ الدّیہ فرمایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں مگر اس شخص کے پاس گئے جو جو ولی تھے نبی نہیں تھے چنانچہ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کے اولیاء میں سے ہیں ان کو نبوت نہیں دی گئی مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے مگر ان کے پاس گئے اور ان کو جا کے کہا کہ آپ مجھے سکھائیں جو اللہ نے علم عطا فرمایا تو علم کے سامنے انبیاء بھی جو ہے وہ سر ہو رہے ہیں علم کے سامنے فرشتے بھی سر اور علم کے سامنے وقت کے بادشاہ بھی سر چنانچہ کتنی بار ایسا ہوا کہ وقت کے بادشاہ نے محدثین اور علماء کا اکرام کیا ایک فقی فرماتے ہیں کہ میں غلام تھا مجھے تین سو درہن میں بیچا گیا پھر میں نے علم حاصل کیا تو اللہ نے مجھے اتنا کمال عطا فرمایا کہ جب میں علم کا درس دیتا تھا تو وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے آتا تھا اور دو دو گھنٹے میرے مسافے کے انتظار میں کھڑا رہتا تھا تو جو بندہ تین سو دینار میں بکا اس کو اللہ نے علم کی وجہ سے وہ شان عطا فرمائی کہ وقت کا بادشاہ مسافا کرنے کے انتظار میں دو گھنٹے کھڑا رہتا ہے تو علم کو اللہ نے ایک شان عطا فرمائی ہے طالب علم کو آج ہی سجتی ہے ایک مرفو حدیث ہے لمن تتعلمون ہو جن لوگوں سے تم علم حاصل کرتے ہو تمہیں ان کے سامنے توازو اختیار کرنی چاہیے چنانچہ شاگرد کو چاہیے اپنے استاد کے سامنے توازو سے پیش آئے اور ساتویں بات علم کی زینت حلم میں ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو علم کی نعمت عطا فرمائے اب اس کی زینت اس میں ہے کہ اس بندے کے اندر حلم ہونا چاہیے حلم کہتے ہیں فور بیئرنس کو تحمل مزاجی بعد لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا ہے میرے اندر بڑا جلال ہے وہ یہ جلال نہیں ہے یہ جلدی غصے میں آ جانا اور آگ کا بھڑک جانا یہ تو شیطانیت ہے جن کے پاس علم ہو ان کے اندر حلم ہونا چاہیے اللہ رب العزت نے اپنی دو صفات کو ایک آیت کے اندر جمع فرمایا ہے وکان اللہ و علیم اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں اور واقعی اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے ان کو تو ساری بات کا پتہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا تحمل فرما لینا اور بندے کو فوری سزا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظمت کی جو ہے دلیل ہے ہم دوسرے بندے کو اس لیے معاف کر دیتے ہیں کہ ہمیں پوری تفصیلات کا پتہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر پتہ ہوتا ہے جب بندہ گناہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے پھر جب گناہ کا ارتقاب کر رہا ہوتے ہے اللہ کو اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے جب کر چکتا ہے پھر وہ بندہ اللہ کے سامنے آنسو بانا شروع کرتا ہے اے اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیجئے اللہ میرے قصوروں کو معاف فرما اور اللہ اس کے قصور کو پھر معاف فرما دیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس بندے کی پکڑ فرما سکتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کا حلم بہت زیادہ ہے ہم دنیا میں جو عزتوں کی زندگی گزار رہے ہیں نا یہ اللہ تعالی کے علم کے صدقے گزار رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی خطا کے اوپر سزا دیتے تو دنیا میں کوئی بندہ دیکھنے کو نہ ملتا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی سزا ملتے تو دنیا کے اوپر ماں یعنی تم کسی دابہ کو کسی جاندار کو زمین کے اوپر نہ دیکھتے اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے مگر اللہ تعالیٰ حلمت حلم والے ہیں وہ دنیا میں پکڑ نہیں فرماتے بندے کے ساتھ تحمل کا مظاہرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی حلیم ہے اور ہمیں بھی اللہ سے یہ حلم کی نعمت مانگنی چاہیے اور سجتی یہ بات ہے کہ بندے کے پاس جتنا علم زیادہ ہو اتنا حلم بھی زیادہ ہونا چاہیے تحمل مزاجی ہو انسان دوسرے کی جو ہے غلطی کو بھی برداشت کر لے اور اس کے برے برتاؤ کو بھی برداشت کر لے علم کی شان یہ ہے علم کا تقاضا یہ ہے اور یہ کہ ذرا سی بات پہ ایک عالم غصے میں آ جائے یہ چیز سجتی نہیں ہے چنانچہ ہمارے اکابرین بڑے حلم والے تھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں ان کی زندگی میں حلم کے اتنے واقعات ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اور یہی حال حضرات صحابہ کرام کا تھا اور ہمارے اکابرین کا تھا چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے چیف جسٹس تھے قاضی القضا تھے یعنی تمام قاضیوں کے اوپر بڑے قاضی تھے تو چیف جسٹس تھے اپنے وقت کے اور ان کو خزانے سے بڑی تنخواہ ملتی تھی مگر ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ جو مسئلہ انہوں نے فورن نہیں دیکھا پڑا ہوتا تھا تو وہ اس کے جواب میں کہہ دیتے تھے کہ لا ادری میں نہیں جانتا آج کل ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ ہمیں کسی مسئلے کا پتہ ہی نہ ہو کوئی بندہ پوچھ لے تو ہم اپنے عقل سے اس کا جواب دے دیتے ہیں حالانکہ یہ جائز نہیں ہے اگر کوئی بندہ بات پوچھے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یوں کہیں کہ بھئی آپ مفتی سے پوچھیں ہم مفتی نہیں ہیں لیکن آج تو ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہوتا ہے ہر بندے جو پوچھ لو اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے عورت بھی اپنی محفل میں بیٹھی ہوئی مفتیاں بنی, بنی ہوتی ہے اور ہر مسئلے کا جواب دے رہی ہوتی ہے یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے غفلت کی بات ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ جواب دیتے ہوئے گھبراتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بوجھ ہوتا ہے انسان کے اوپر چنانچہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ بھی لا ادری کہنے کو پسند فرماتے تھے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا بھی یہی مزاج تھا کہ جو بندہ آتا اگر وہ مسئلہ فوری نہ دیکھا ہوتا تو کہہ دیتے تھے لا ادری بھائی مجھے نہیں پتہ ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ فلاں مسئلہ کیا ہے امام صاحب نے کہہ دیا لا ادری میں نہیں جانتا جب لا ادری کہہ دی تو اس نوجوان کو غصہ آ گیا وہ کہنے لگا کہ عجیب بات ہے آپ چیف جسٹس ہیں اور آپ کو خزانے کے آدھے خزانے کے برابر تنخواہ ملتی ہے اور جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں لا ادری مجھے نہیں پتا تو امام ویوسر امسلے نے اس پر غصہ نہیں کیا بلکہ عجیب جواب دیا فرمایا اے نوجوان یہ تنخواہ مجھے میرے علم کے بقدر ملتی ہے لہٰذا آدھے خزانے کے بقدر ملتی ہے اگر یہ تنخواہ میری جہالت کے بقدر ملتی تو پورے خزانے کے بقدر مجھے تنخواہ ملا کرتی اس جواب سے وہ نوجوان مسکراہ پڑا اور اس کا غصہ ختم ہو گیا تو دیکھیں بات کو کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ٹال دیا ہمیں اگر کوئی ذرا سی بات کر دے ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں غصے میں کیا کیا زبان سے بولنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے اقابرین کو اللہ نے حلم مت فرمایا تھا وہ معاملات کو بڑے احسن طریقے سے سمیٹ لیا کرتے تھے حضرت اقدر خانی رحمتہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے ایک جگہ آپ بیان کرنے کے لیے گئے تو مجمع میں کسی نے آپ کو ایک چٹ پکڑا دی آپ نے چٹ پڑھی اور آپ نے چٹ پڑھ کر لوگوں کو سنائی مخالفین تھے عقیدے کے اس میں سے ایک مخالف نے وہ چٹ لکھی تھی اس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کافر ہیں پہلی بات اور دوسری بات میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں اب بتائیں اگر ہمیں کوئی مجمے میں یہ بات لکھ دے تو ہمارا تو دماغ جو ہے وہ آگ بگولا ہو جائے گا کون ہے ہمیں یہ کہنے والا کہ ہم کافر ہیں اور ہم حرام زادے ہیں ہم پتہ نہیں اس کو اس کے ایک کے جواب میں کیا کیا سنا دیں گے لیکن حضرت اکدر تھانوی رحمۃ اللہ غصے میں نہیں آئے حلم تھا ان کے اندر اور تیسری بات اس نے لکھی کہ آپ یہاں بیان کرنا تو ذرا سنبھل کے بات کرنا چنانچہ حضرت نے چٹ پڑھ کر سنائی مجمع کو اور کہا کہ دیکھو بھائی کسی بندے نے لکھا ہے کہ آپ کافر ہیں اچھا بھائی اگر میں کافر ہوں تو میں اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں حضرت نے سب کے سامنے کلمہ پڑھا اور کہا کہ دیکھو بھائی اب میں مسلمان ہو گیا پھر دوسری بات اس نے لکھا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں بھائی میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ ابھی بھی زندہ موجود ہیں جس بندے کو کوئی تف... یعنی ویریفیکیشن کرنی ہو وہ مجھ سے رابطہ کرے میں اسے نام بتاؤں گا تو وہ پتہ کر لے کہ میرے ماں باپ کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا اور تیسری بات اس نے لکھا ہے کہ ذرا سنبھل کے بات کرنا تو بھائی میں نے تو دین کی بات کرنی ہے وہ بات میں کھل کر کروں گا چنانچہ اس کے بعد حضرت خاندن احمت نے ڈیڑھ دو گھنٹے کا تفصیلی بیان وہاں فرمایا تو ہمارے اکابرین کے اندر حلم ہوتا تھا وہ اتنی بڑے بڑے مسائل کو بھی آسن طریقے سے ریزالو کر لیا کرتے تھے عوام الناس کے اندر حلم نہ ہو یہ اتنے تعجب کی بات نہیں ہے تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ عالم ہو اور پھر اس کے اندر حلم نہ ہو تو علم کی زینت حلم کے اندر ہے خاص طور پر جن کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی علم کا نور عطا فرمایا ان کو چاہیے تھا کہ وہ دل بڑا کریں ٹو رن اے بگ بگ ہارٹ بڑا کام کرنے کے لیے انسان کو دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے مشکلات پیش آ جاتی ہیں پریشانیاں آ جاتی ہیں تو عالم کو بے صبری نہیں سجتی یا عالم اگر جلدی غصے میں آ جائے اور جلدی اپنا ٹیمپر لوز کر لے تو یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی تو علم کی زینت علم کے اندر ہے ہمارے اندر حلم زیادہ ہونا چاہیے ہم اللہ تعالی سے یہ نعمت مانگیں. اے اللہ ہمیں حلم کی نعمت عطا فرما امام اعظم ونیف رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ شہر سے باہر کہیں تشریف لے گئے تھے واپس جب آئے تو راستے میں آپ کو ایک مخالف مل گیا اور اس مخالف نے آپ کو بہت کڑوی کسیلی سنانی شروع کر دی آپ اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں حضرت خاموشی سے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے حتیٰ کہ شہر آ گیا تو جب شہر قریب آ گیا تو امام اعظم وہ عنیف رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اب وہ بندہ حیران ہے کہ میں اتنی باتیں کر رہا ہوں یہ جواب میں کچھ کہہ بھی نہیں رہی خاموشی سے سن رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ آپ آگے چلتے کیوں نہیں تو امام صاحب نے فرمایا اس شہر میں میرے بہت سارے شاگرد ہیں جو باتیں تم کہہ رہے ہو اگر یہ کسی نے سن لی تو وہ کہیں تم سے کوئی جھگڑا نہ کرے میں کھڑا ہو گیا ہوں کہ تم نے جو کہنا ہے مجھے ہی کہہ لو میں ہی اس کو سن لوں گا اللہ نے ان کو اتنا علم فرمایا تھا تو جس کو اللہ علم عطا کرے اس کی طبیعت میں علم بھی ہونا چاہیے ہم نے دیکھا ہے کہ بعض طلباء ایسے ہیں یا علماء ایسے ہیں کہ گھروں کے اندر چھٹ چھوٹی بات پہ بیوی کے ساتھ ناراضگی بچوں کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ ان کو سجتی نہیں ہے یہ بات کہ اللہ نے ان کو علم کا نور عطا کیا اور وہ اتنے چھوٹے دل والے بن جائیں کہ ذرا ذرا سی بات پہ گھر کے اندر سختی کا معاملہ اور رف اینڈ ٹف ڈیل کرنے والے بن جائیں ان کے تو اندر اور زیادہ حلم ہونا چاہیے تاکہ حلم کے نور کی وجہ سے گھر والے بھی نیکی کے اوپر آ جائیں اور وہ بھی دین والی زندگی گزارنے والے بن جائیں نبی علیہ سات اسلام کے اندر کتنا حلم تھا اس میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے یہ عاجز پڑھتا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کا حلم اتنا تھا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ تو حلم کا برتاؤ فرماتے ہی تھے آپ کفار کے ساتھ بھی حلم سے پیش آتے تھے چنانچہ یہودیوں کے کولما تھے عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہود کے علماء میں سے تھے پھر یہ ایمان لے آئے تو یہ پھر صحابی بن گئے ان کو ڈبل اجر ملے گا ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور ایک نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا قیامت کے دن ڈبل اجر کے مستحق بنیں گے وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ کہ یہودیوں کے ایک عالم تھے ان کا نام تھا زید بنسانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا واقعہ عبدالبن اسلام اللہ کو سنایا وہ زید بنسانہ کہتے ہیں کہ لم یب من علامات نبوت شیع ان اللہ وقد ارف تو ہو فی وجہ محمد ان نظرت نظر کہ جب میں نے نبی علیہ السلام پر پہلی نظر ڈالی تو میں نے ان کے چہرے پر نبوت کی ساری علامات کو پہچان لیا علاس سوائے دو نشانیوں کے یعنی پہلی نظر جو تھی پہلی سائٹ جو تھی نا اس میں ہی میں نے نبی السلام کے چہرے انور پر نبوت کی ساری علامات کو پہچان لیا سوائے دو نشانیوں کے وہ دو نشانیاں کیا تھیں جو تورات کے اندر لکھی ہوئی تھیں وہ یہ تھیں کہ یسب کو علم ہو ہو کہ ان کا جو غضب ہوگا یس بے کو کہ ان کا جو حلم ہوگا وہ ان کے غذب سے سبقت کرے گا زیادہ ہوگا یعنی غصہ تھوڑا ہوگا حلم زیادہ ہوگا ایک یہ نشانی مجھے پتہ نہ چلی اور دوسری ولا یزید و شدت الجہل مین ہُو اللہ جو بندہ ان کے ساتھ جتنا جہالت کا برتاؤ کرے گا ان کا حلم اتنا اس کے ساتھ زیادہ ہوتا جائے گا یہ دو نشانیوں کا مجھے پتہ نہ چلا اس کے علاوہ باقی تمام نشانیوں کا مجھے پتہ چل گیا چنانچہ میں انتظار میں تھا مجھے کوئی موقع ملے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا تو میں دیکھوں کہ ان کے اندر حلم کتنا ہے اور غصہ کتنا ہے وہ کہتے ہیں وقت خارج رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یوم من الیام من الحجرات ایک دن نبی علیہ السلاۃ والسلام اپنے حجرات سے باہر تشریف لائے و ماہو علی ابن ابی طالب اور حضرت علی ابی طالب علم ان کے ساتھ تھے فتا و رجعلوم اللہ راہ لات ہی کل بد ایک دیہاتی بندہ بدوی بندہ ان کے پاس اپنی سواری پہ سوار ہو کے آیا فقال اس دیہاتی بندے نے آ کر کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم ان کریت بنی فلان قد اسلم فلاں قبیلہ کے لوگ جو تھے بستی کے لوگ جو تھے وہ ایمان لائے وقد عصابت ہوں صنعتم اور ان کو کہت سالی نے گھیر لیا و ان فن رعیۃ انطور صلاحم شعی تو اگر آپ ان کی کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس بستی میں جا رہا ہوں آپ پیسے مجھے دے دیں میں ان کو وہ پیسے جا کر پہنچا دوں گا فلم یقم ماحو شعیع اور نبی علیہ السلام کے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہیں تھی کالز ان زید کہتے ہیں فد نو تو من ہو جب میں نے یہ بات سنی نا تو میں نبی کے قریب ہو گیا کہ اب مجھے بات کرنے کا موقع مل گیا فقل تو میں نے کہا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان رعیط ان طبیٰ تمرم معلومن من منحائے بنی فلان الا اجلن کضا و کضا کیا آپ فلاں باغ کی کھجوریں میرے مجھے دینے کا اگر میرے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایڈوانس پیمنٹ ابھی اس کی کر دیتا ہوں نبی السلام نے اس کے جواب میں فرمایا لا یا اخا یہود اے یہود کے بھائی نہیں میں ایسی ڈیل نہیں کرتا کہ تم نے جو شرط لگا دی فلاں باغ کی کھجوریں البتہ تم اگر جنرل بات کرو کہ کھجوریں اتنے ریٹ پر میں تمہیں فلاں تاریخ تک دے دوں گا تم یہ ڈیل میں کر لیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بہت اچھا میں نے ان کو اسی دینار عطا کر دیے اور نبی علیہ السلام نے وہ اسی دینار اس بندے کو دے دیے کہ اس بستی والوں کو دے دینا اور ہمارے درمیان تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں ڈیٹ تک میں آپ کو کھجوریں دے دوں گا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کالا زید زید کہتے ہیں کہ فلمہ کان قبلہ محل العجل او اوسلاثت وہ جو ڈیڈ لائن طے ہوئی تھی کہ فرقرو فروری کی پہلی تاریخ تک آفجیں دے دیں گے اس تاریخ کے آنے میں ابھی دو دن یا تین دن رہتے تھے کہ نبی علیہ ساط اسلام ایک جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور ان کے ساتھ ماہو ابو بکر و عمر و عثمان نفر من اسحاب ہی حضرت بکر لانو حضرت عمر لانو حضرت عثمان لانو اور اور صحابہ کی ایک جماعت تھی کسی صحابی کا جنازہ پڑھنا تھا جب نبی علیہ السلام نے جنازہ کی نماز پڑھا لی تو وہ کہتے ہیں کہ میں قریب آ گیا فلم صلی اللہ الجنازت تو میں قریب آ گیا فاخض تو بے مجام قمیص ہی وداع ہی و ندر تو الہ غلی دن اب یہ جو زید تھے یہ تو چاہتے تھے کہ میں کوئی بدتمیزی کروں اور پھر دیکھوں کہ نبی علیہ السلام کا ریئیکشن آگے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ڈیڈ لائن میں دو تین دن باقی تھے میں آ گیا اور میں نے آ کے نبی علیہ السلام کے کپڑوں کو پکڑ لیا بھئی بندے نے اگر کچھ مطالبہ کرنا ہوتا ہے تو آ کے بات کرتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے مگر اس نے تو بدتمیزی شروع کر دی آ کے اس نے نبی علیہ السلام کے یہ جو یہاں کی جگہ ہے جہاں قمیص اور تہبند اکٹھے ہوتے ہیں اس جگہ سے کپڑے کو یوں پکڑ کے کھینچا اور کہتا ہے کہ میں نے بناوٹی غصہ چہرے پہ بنا کے نا بڑے غصے سے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں نے کہا اللہ تقزی یا محمد حقی اے محمد صلی اللّہ علیہ وسلم آپ مجھے میرا حق کیوں نہیں دیتے فول پھر قسم اٹھا کر کہا کہ ما علم تو یا بنی عبد المطلب لسی القضائے اے بنی عبد المطلب آپ لوگ قرضے کی ادائیگی میں بہت سستی کرنے والے لوگ ہیں عربوں میں جو خاندانی تانہ ہوتا تھا یہ تو لڑائی کا ایک پیش خیمہ ہوتا تھا کوئی بندہ کسی کو خاندانی تانہ نہیں دے سکتا تھا لوگ وہ نہیں برداشت کرتے تھے اس نے علیہ اسلام کو پہلے کہا کہ آپ نے کیوں میرا حق ادا نہیں کیا حالانکہ ڈیڈ لائن میں ابھی دو تین دن باقی ہیں اور پھر اس کے بعد قسم اٹھا کے کہا اے بنی عبد المطلب کی اولاد آپ لوگ سارے کے سارے قرضے کی ادائیگی میں بہت سستی کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا کہ میں دیکھوں کہ نبی اسلام کا آگے سے رد عمل کیا ہے زید کہتے ہیں فنظر تو علا عمر اچانک میری نظر عمر لانوں پر پڑی اب عمر لانو تو نبی الاسلام کے عاشق تھے وہ تو یہ بدتمیزی نہیں برداشت کر سکتے تھے وہ کہتے ہیں کہ عمر لانو میری چہرے کی طرف ٹک کی باندھ کے دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ یہ یہودی نبی الاسلام کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو عمر لانو نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ عمر لانوں نے میری طرف دیکھ کر کہا اے ادو اللہ اے اللہ کے دشمن کیا یہ تو نبی رسام کو کہہ رہا ہے جو کچھ میں سن رہا ہوں اللہ کی قسم اگر مجھے تیرے حق کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تلوار سے تیری گردن کو اڑا کے رکھ دیتا یہ عشق تھا عمر لانوں کے دل میں نبی علیہ السلام کا کہ وہ اس بدتمیزی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور واقعی عاشق کا یہی معاملہ ہوتا ہے تو جب عمر لانوں نے آگے سے یہ کہا تو نبی السلام کے بارے میں آتا ہے وینظر و عمر بے سکونً و فی کہ نبی السلام عمر لانوں کو بڑے سکون اور بڑے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھ رہے تھے جب عمر لانوں نے یہ بات کہی نبی ری شام نے فرمایا یا عمر اے عمر انا و ہوا غیر ہاضا من کا احوجو میں اور یہ تیرے دوسرے برتاؤ کے زیادہ مستیک تھے تجھے چاہیے تھا کہ تو مجھے نصیحت کرتا کہ جی قرضے کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے اور اس کو نصیحت کرتا بھئی قرضے کو ذرا اچھے طریقے سے مانگنا چاہیے تو ہمیں یوں کہتا اور تو نے تو غصے میں آ کے اس کو تھریٹی کر دیا اے عمر اب اس کے ساتھ جاؤ اور جا کے جو اس کو کھجوریں دینی ہیں وہ بھی دو اور اس کو بیس سا کھجوریں زیادہ دو سا ایک پیمانہ ہوتا ہے جس میں کھجوریں تولی جاتی تھیں فرض کرو سمجھنے کے لیے ہم کلو سمجھ لیتے ہیں تو اس کو اس کا جو حق ہے وہ بھی دے دو اور بیس کلو کلو کھجوریں اور زیادہ دے دو کہ تم نے اس کو تھریٹ کیوں کیا ہے حضرت عنہ فرماتے ہیں حضرت زید لانو فرماتے ہیں کہ عمر لانو میرے ساتھ گئے اور انہوں نے مجھے جا کر میری کھجوریں بھی ادا کیں وزادنی اور بیس کلو کھجوریں انہوں نے مجھے زیادہ بھی دیں چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کا میرے اوپر یہ اثر ہوا کہ میں آیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے قلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا تو دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کا حلم تھا کہ کافر بھی ان کے حلم کی وجہ سے مسلمان ہو جایا کرتے تھے آج علماء کے اندر بھی ایسا حلم ہونا چاہیے کہ جاہل لوگ ان کے حلم کو دیکھ کے دین دار بن جائیں اور نیکوکاری پہ آ جائیں اللہ تعالی ہمیں ایسا حلم عطا فرمائے نبی علیہ السلام کا حلم تو کفار کے ساتھ بھی تھا ہمارا حلم اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہوتا کتنے نوجوان علماء ہیں گھر والوں کے ساتھ ڈانٹ ٹپٹ گھر والوں کے ساتھ ناراضگی کئی کئی دن بولتے نہیں بچوں کو سزا دیتے ہیں گھر کے اندر ہر وقت مش مشکل جو ہے انہوں نے بنائی ہوتی ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے ہمیں چاہیے اگر اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہم اللہ سے حلم کی بھی دولت مانگیں اے اللہ ہمیں حلم عطا فرما دے اور قیامت کے دن ہمیں حلیم البا لوگوں کی قطار میں شامل فرما دے وہ آخر ادا عوانہ ان الحمد للہ رب العالمین چند معمولات ہیں اگر آپ ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنی محبت کو بھریں گے آپ اس کا تجربہ خود کریں گے ایک ہے سو مرتبہ استغبار پڑھنا استغفر اللّہ ربی منق الظمبم و اطوب و علی دوسرا ہے سو مرتبہ شریف روزانہ پڑھنا صبح و شام اللّہ و صلی علیہ سید جنا محمدم ولا عل سید محمد وبارک وسلم تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا ایک پارا ہو تو بہت اچھا اگر مشکل ہو تو آدھا پارا سے ہی اور مشکل ہو تو چلو چوتھا حصہ پڑھ لیں ایک ربو پڑھ لیں مگر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں نبی اصام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فعین ہو کلام اللہ قرآن سے برکت حاصل کرو یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے دن کو برکت والا دن بنا دیں عورتوں نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی نہ کریں ان کو بن کیے اللہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں چوتھی چیز ہے ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی تو ہم اپنے دن کے کام کاج کے دوران اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں ہمارا یہ حال ہو رجال اللہ تلیہ تجارت والا بہن ذکر اللہ وہ میرے بندے جو خرید و فروخت تجارت میں بھی اپنے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے یاد اپنے دل میں رکھیں اللہ یذکرون اللہ قرون اللّہ قیامم وقعودم ولا جنوبہم وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں انسان کی تین حالتیں ہیں یا وہ کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا تو تینوں حالتوں میں جو اللہ کو یاد کرے تو معلوم یہ ہوا کہ ہر حال میں گویا اللہ کو یاد کرنے والا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت ہمارے دلوں میں رہے گو میں رہا رہی نے ستم ہائے رودگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا اور چوتھی چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ یعنی ہم جب نماز سے فارغ ہوں تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں اور من کی آنکھوں کو کھول لیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے ہمارے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے جب ہم اس دھیان میں بیٹھیں گے تو واقعی اللہ تعالی ہمیں ایک ہی دراقت آفرمائیں گے اس کو ذکر قلبی ذکر خفی ذکر سری کہتے ہیں اور یہ ایسا ذکر ہے کہ جو بندہ جانتا ہے اور اس کا پروردگار جانتا ہے فرشتوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا عدت شیخیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فضائل ذکر میں کہ جس ذکر کو فرشتے سنتے ہیں یعنی لسانی ذکر اس سے وہ ذکر جس کو وہ نہیں سنتے ستر گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو ہم اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں پندرہ بیس منٹ ہم روزانہ مراقبہ کریں اس سے ہمارے دل کی حالت بہتر ہو جائے گی ہمارے ایمان اور پختہ ہو جائیں گے اور ہمارے اعمال میں اس کی برکت آ جائے گی ان چند اعمال کو کیجئے پھر اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے دعا کر لیجیے سبحان ربی الحاب الحمد صلی علیہ سیدام محمد اما عل سید محمد البارک وسلم اے رب کریم ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ختاؤں سے درگزر در فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگانگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب سجدے کا سرور نصیب فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما اے ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما پر عالم آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا اے مالک ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے بےآسرا نہ فرما کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما اللہ ہمیں کبھی بھی نفر شیطان کے حوالے نہ فرما ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما کریم آقا اس سے پہلے کے لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیع فرما اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق کا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اے اللہ میں غسل توبہ کرنے کی توفیق کا فرما اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما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 اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما اے اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا اے رب کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ ہمیں حلمت فرما اے کریم آقا ہمیں نبی علیہ الصلاۃ و السلام کے اخلاق کا نمونہ نصیب فرما اخلاق عظیمہ نصیب فرما اے اللہ رضائل ہمارے دلوں سے دور فرما ہمیں حسد سے محفوظ فرما اجب تکبر سے دور فرما اہلا حرس اور کینہ سے دور فرما اہلا غصے سے غذب سے شہوات سے محفوظ فرما اہلا ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اہلا ہمیں اپنے اہل خانہ کے لیے رحمت بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما میرے میرے مالک ہم آپ کے بندوں کے دل دکھاتے ہیں ان کے ساتھ رف اینڈ ٹف ڈیلنگ کرتے ہیں اہل ہم دیکھنے میں انسان ہے اور اخلاق کے معاملے میں ہم حیوان ہیں اہل ہم پر رحمت فرما دی ہماری ہماری نادانی کو اللہ معاف فرما دیجئے ہمارے قصوروں کو معاف کر دیجئے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ٹوٹے پھوٹے نیک عملوں کو قبول فرما اہلا جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما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 ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما اللہ ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما مرضوں سے محفوظ فرما ذلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما ہمیں قلت سے محفوظ فرما اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما میرے مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق فرما اے اللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے سجانے کی توفیق فرما اے اللہ میں شرک سے محفوظ فرما بدات سے محفوظ فرما نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی والی زندگی نصیب فرما رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ جن دوستوں نے ان محفل محافل کے انعقاد کے لیے کوششیں کی اللہ ان کی کو قبول فرما اللہ جنہوں نے اس کی اجازت دی ان کی اجازت کو قبول فرما اور ان کے بدلے ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما پر عالم جو کہا سنا گیا عمل کی توفیق آ فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا ان نکان تمیع العلیم تو نکان التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد نا محمد ہی و ہی اجمعین بے کا یا ارحمر راحمی